بگلا بگلا بغلا بگلا بگلا بگلا بگلا بگلا بغلا بلا بگلا ہما They didn't move on. چلا جبل سجائے دیتا ہے شہروز کا پیارا مار گئے وہ میرے سیر سے اٹھا سک ن رہا چھ ماہ کا سی بھر تھی نا سادی ہے لگے سوئے شبیر کا کسایا تین تو میرے سر سے اٹھا سایا جانت ہے زہر میں ڈوبی تاروی میرے سر سے اٹھا سایا میرا بھائی قتل ہوا اے خاک پہ ایساکو روک نے کہا یہ رو رو کر دیتی میں کپن ہوتی نرس میرے سر سے اٹھاتایا میرا بھائی کا دل ہوا ہر وا بلا ارے ہرا بےلا کر سین بھی نو بابا کس کا دے دے کر اکلاش سے آتی تھی یہ دتا متو میرے پاس ہی میں ہوں ادھر وہ میرے سر سے اٹھاتا ستا دیتا مک نو چادر ہے دینو جس سورج میں بھی نہ دیکھا وہ میرے سر سے اٹھا سایا تھا میرا بھائی پر ہوا بابا بھائی چاچا کی صدا دلچھی ن لیگے اچ باپ جلا زینب کی تھی یہ تھا بھک وہ میرے سر سے اٹھا سا ہمارا بھائی کر مل ہوا ہے سین وینو ہے کیوں خنجر ہے چلا جبریل ریل سجائے دیتا ہے شہروز کا پیاسا سامان گئے وہ میرے سر سے اٹھاتا تو میرا بھائی کا دل ہوا محسن کی نتی غربت کی صدا ہے کی طرف دعوت کی صدا حل کی صدا حلمن کی صدا وہ میرے سر سے اٹھا سا No, my God, my God